اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد ترکنا منها آیتاً بینتاً لقوم عقلون اور ولا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں مدین آخاهم يا قوم اليوم الاخر تعثو الارض اور ہم نے مدیم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ اور آدھ اور سمود کو بھی ہم نے حلاق کیا اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے واضح ہو چکی ہے اور شیطان نے ان کے آمال ان کے لئے مزین کر دیئے تھے پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ سمجھ بوجھ والے تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقین اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی ہلاک کر دیا اور بلا شبہ ان کے پاس موسا کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا چناچے ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھار نے آن پکڑا اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی پتھروں کے وہ آثار جن کی بارش ان پر ہوئی سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں مگر کن کے لیے دانش مندوں کے لیے پھر اس لیے کہ وہی معاملات پر غور کرتے اسباب و عوامل کا تجزیہ کرتے اور نتائج و آثار کو دیکھتے ہیں لیکن جو لوگ عقل و شعور سے بے بہرا ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کا انہیں ان چیزوں سے کیا تعلق وہ تو ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ذوا کے لیے بوچڑ خانے لے جایا جاتا ہے لیکن انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا اس میں مشرقین مکہ کے لیے بھی تاریخ ہے کہ وہ بھی تکذیب کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو عقل و دانش سے بے بہرہ لوگوں کا وطیرہ ہے پھر مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے بیٹے کا نام مدیان تھا انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا دو ان جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا اسی قبیلے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا بعض کہتے ہیں کہ مدین شہر کا نام تھا یہ قبیلہ یا شہر لوت علیہ السلام کی بستی کے قریب ہی تھا پھر اللہ کی عبادت کے بعد انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی یا تو اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے یا اس لیے کہ وہ اسے فراموش کیے ہوئے تھے اور معاشی میں مبتلا تھے اور جو قوم آخرت کو فراموش کر دے وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے پھر ناب تول میں کمی اور لوگوں کو کم دینا یہ بیماری ان میں عام تھی اور ارتقابِ معاشی میں بھین ہے باک نہیں تھا جس سے زمین فساد سے بھر گئی تھی پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے واضح نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بالآخر بادلوں کے سائے والے دن جبریل کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی جس سے ان کے دل ان کی حنسیلوں تک آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھنٹوں کے اور وہ گٹھنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے پھر قوم عاد کی بستی احقاف حضرت موت یمن کے قریب اور سموت کی بستی حجر جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں حجاز کے شمال میں ہے ان علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے اس لیے یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں بلکہ ظاہر تھیں یعنی تھے وہ عقل مند اور ہوشیار لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی پھر یعنی دلائل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے یعنی ایمان و تقوی اختیار کرنے سے گریز کیا پھر یعنی ہماری گرفت سے بچ کر نہیں جا سکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ کر رہے ایک دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ کفر میں سبقت کرنے والے نہیں تھے بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے اسی طرح کفر و انات کا رستہ اختیار کیے رکھا تھا پھر یعنی ان مذکورین میں سے ہر ایک کی ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے گرفت کی پھر یہ قوم عاد تھی جس پر نہایت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی بلاخر اس کی شدت اتنی بڑ بڑھی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں بھوالے تفسیر ابن کثیر بعض مفسرین نے حاصبن کا مسداق قوم لود کو ٹھہرایا ہے لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے غیر صحیح اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما کی طرف منصوب قول کو ممقط قرار دیا ہے پھر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود ہے جنہیں ان کے کہنے پر ایک چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائی گئی لیکن ان ظالموں نے ایمان لانے کی بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا جس کے تین دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا جس نے ان کی آوازیں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا پھر یہ قانون ہے جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے لیکن یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں مجھے موس علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے چنانچہ اسے اس کے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھسا دیا گیا پھر یہ فرعون ہے جو ملک مصر کا حکمران تھا لیکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوحیت کا دعویٰ بھی کر دیا حضرت مصع علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا آزاد کرنے سے انکار کر دیا بلاخر ایک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سمیت بحیر بحیرۂ میں غرق کر دیا گیا پھر یعنی اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے اس لیے پچھلی قومیں جن پر عذاب آیا محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک اور تکزیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنائے مکڑی کی سی ہیں کہ اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے کاش وہ جانتے ہوتے بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وما يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں خَلَقَ الله السَّمَاوَاتِ وَالْأَضَّبِ الْحَقُّ إن اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی جس طرح مکڑی کا جالا گھر نہایت بودا کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا بھی بالکل ایسا ہے یعنی بالکل بے فائدہ ہے کیونکہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آ سکتے اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہیں اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے پھر یعنی انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور ہدایت کا راستہ سجھانے کے لیے پھر اس علم سے مراد اللہ کا اس کی شریعت کا اور ان آیات و دلائل کا علم ہے جن پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدایت کا رستہ ملتا ہے پھر یعنی ابس اور بے مقصد نہیں پھر یعنی اللہ کے وجود کی اس کی قدرت اور علم و حکمت کی اور پھر اسی دلیل سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفح> اے نبی الصلاة الصلاة اس کتاب کی تلاو... تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سی بڑی اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو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 احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف قرآن کریم کی تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے محض عجر و ثواب کے لیے اس کے معنی و مطالب پر تدبر و تفکر کے لیے تعلیم و تدریس کے لیے اور واض و نصیحت کے لیے اس حکم تلاوت میں ساری ہی صورتیں شامل ہیں پھر کیونکہ نماز سے بشرط یہ کہ نماز ہو انسان کا تعلق خصوصی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم وصبات کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اسی لیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو سورہ بکرا آیت نمبر ایک نماز اور صبر کوئی مادی مری چیز تو ہے نہیں کہ انسان ان کا سہارا پکڑ کر ان سے مدد حاصل کر لے یہ تو معنوی غیر مرئی چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر اس کی دستگیری اور رہنمائی کرتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تنہائی میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی کیونکہ آپ کے ذمہ جو عظیم کام سونپا گیا ہے اس میں آپ کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم مرحلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کا اہتمام فرماتے النبی اذا حضب امر صحوال مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر 388 سو و صحیح ابی داود حدیث نمبر 1319 سو و صحیح الجامع صغیر دوسری جلد سفر نمبر 858 حدیث نمبر 4703 پھر یعنی بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی مختلف تاثیرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ فنا دوا فنا بیماری کو روکتی ہے اور واقعات ایسا ہی ہوتا ہے لیکن کب جب دو باتوں کا التزام کیا جائے ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے دوسرا پرہیز یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہیں قبولیت عمل کے لیے تین شرطیں ہیں پہلا ایمان دوسرا اخلاص تیسرا مطابق مطابق مطابق شریعت ہونا علاوہ عظیم نماز کے لیے بالخصوص یہ بھی ضروری ہے کہ نمازی پاک ہو وقت مقررہ کی پابندی کرے اللہ یہ کہ کوئی عذر شریع ہو ارکان سلاد قیام رکو قوما سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان کا اہتمام کر کے اسی طرح خشو و خضو اور معذبت مطلب ہمیشگی کا بھی نیز کے حرام سے اجتناب اور حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھنے کا التظام کرے ہماری نمازیں ان آداب اور شرائط سے آ رہی ہیں اس لیے اس کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے ہیں جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے پھر یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت صلاح سے بھی زیادہ مؤثر ہے اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانے رہتا ہے پھر اس لیے کہ وہ اہل علم و فہم ہیں بات کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد رکھتے ہیں بنا برییں ان سے بحث و گفتگو میں تلخی اور تندی مناسب نہیں پھر یعنی جو بحث و مجادلہ میں افراد سے کام لیں تو تمہیں بھی سخت لب و لہجہ اختیار کرنے کی اجازت ہے بعض نے پہلے گروہ سے مرادو اہل کتاب لیے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے اور دوسرے گروہ سے وہ اشخاص جو مسلمان نہیں ہوئے بلکہ یہودیت و نصرانیت پر قائم رہے اور بعض نے والم وومنہ کم اسداق ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمان کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال و قتال کے بھی مرتکب ہوئے تھے ان سے بھی تم بھی ان سے بھی تم قطال کرو تا کہ آن کے ان سے تم بھی قتال کرو تا آن کے مسلمان ہو جائیں یا جا جزیا دیں پھر یعنی تورات و انجیل پر یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ کہ یہ شریعت اسلامیہ کے قیام اور بیست محمدیہ تک شریعت الہیہ تھیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فرون <الْكَافِرُونَ> اور اے نبی جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی اور ان اہل مکہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا لَقْتَابَ الْمُبِطِلُونَ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقینا شک کر سکتے تھے بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے موجزے کیوں نہیں اتارے گئے اے نبی آپ کہہ دیجئے بس موجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو محض ایک کھلم کھلا ڈھرانے والا ہوں۔ اولم يكفهم ان انزل عليك الكتاب يتلا عليهم ان في ذلك لرحمتا وذکرا لقوم يؤمنون کیا ان یہ نشانی کافی نہیں کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے بلا شبہ اس میں لوگوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں بالعذاب ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب وهم لا يشعرون اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس سے مراد عبداللہ بنسلام وغیرہ ہیں ایتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے گویا اس پر جو عمل نہیں کرتے انہیں یہ کتاب دی ہی نہیں گئی پھر ان سے مراد اہل مکہ ہیں جن میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے پھر اس لیے کہ ان اس لیے کہ ان پڑھ تھے پھر اس لیے کہ لکھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہیں کیا تھا پھر یعنی اگر آپ بڑھے یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاذ سے کچھ سیکھا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فلاں کی مدد سے یا اس سے تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ ہے پھر یعنی قرآن مجید کے حافظوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے پھر یعنی یہ نشانات اس کی حکمت و مشیت جن بندوں پر اتارنے کی مختظی ہوتی ہیں جن بندوں پر اتارنے کی مقتضی ہوتی ہے وہاں وہ اتارتا ہے اس میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے پھر یعنی وہ نشانیاں طلب کرتے ہیں کیا ان کے لیے بطور نشانی یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اور جس کی بابت انہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھائیں یا کوئی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دیں جب قرآن کی اس مجز نمائی کے باوجود یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو قوم موسا و عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں موجزے دکھا بھی دیے جائیں تو اس پر یہ کون سا ایمان لے آئیں گے پھر یعنی لوگوں کے لیے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے کیونکہ وہی اس سے متبدع اور فیض یاب ہوتے ہیں پھر اس بات پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے یقیناً من جانب اللہ ہے پھر یعنی غیر اللہ کو عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہیں اور جو فلوا کے مستحق مستحق عبادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتے ہیں پھر کیونکہ یہی لوگ فساد عقلی اور سوئے فہم میں مبتلا ہیں اسی لیے انہوں نے جو سودا کیا ہے کہ ایمان کے بدلے کفر اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے اس میں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں پھر یعنی پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے پیغمبر کی بات ماننے کی بجائے کہتے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا دے پھر یعنی ان کے اعمال و اقوال تو یقیناً اس لائق ہیں کہ انہیں فوراً صفح ہستی سے ہی مٹا دیا جائے لیکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ایک وقت ایک وقت خاص تک ایک وقت خاص تک مہلت دیتے ہیں جب وہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آ جاتا ہے یعنی جب عذاب کا وقت مقرر آ جائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ وقت مقررہ وہ ہے جو اس نے اہل مکہ کے لیے لکھ رکھا تھا یعنی جنگ بدر میں عصارت و قتل یا پھر قیامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے لیے عذاب ہی عذاب ہے